کیا آپ کا ہر پھر حمزہ کی طرف حمزہ داخل شی رفیب وسل فالب بدلشی حضر گلیشی الاب اصل بنات مرد کی مادریشی آ بدلشی نہ آپ نو کا یا ابنوں کا دس تاز ابن کہ آگا ای و رب کا وہ قسم پر ابد کابے بانی جداز مسجد کال حق کا رشتہ میں کال آشاد بھی قسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رمس رخن تنبی السلام نو من شب ہی فی ابی وجو ثبوت مشابہت زمان زمان کی نظما دارنگ سر نزیو من حلفی ابی علیہ زحق او اور دو جو بلی ظاہر امروان قسم فاغت سیزمانی خوانی شکل سو خفیوی و من حل فی ابی نا علی اور دو قسم دو فارد مارا فما باری زمافو زیواری مانی سن مقالا بے ودن نبیلی السلام کہہر کلتا دا اقرار کے داستازوی دے اسلام راول نو حکم اسلامی دا لے چلاجنی علیک و لا تجنی علیک دے, دے قرآن اثر قرآنہ کچھ لے دے اثر پتا راشی نفی الدنیا نفی مت یہ سر پاس نیم والا